مہمان خطیب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت ترجمان مسل کے رضا حضرت علامہ مولانا نور محمد چشتی صاحب خطیب اعظم پاک پتن تشریف لائے انہیں اور ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی رفقا ہے ہم نے دل کی عطا گہرائیوں سے اہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں جناب نور محمد چشتی صاحب الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصعابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقبنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتي عنا الله ورسوله إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتغخركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم اللہ اکتہ ہوئی تسلی ماں ذوق شوق بابا دے بلند سلح تو سلام کا گیا دیا رسول اللہ کے پوسل تو مسلح معلیک یا سیدی یا حبیب اللہ موبائل ایک بار بند کر لو تو میرے پڑھ لو میرے موبائل یا سیدی, یا یا سیدی یا محمد رسول اللہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا تھا ہم نے خود ہوش میں آنا بھول گئے نہیں تیرا نشیمن من قصر سلطانی کے گنبد پر کہ تو شاہی ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ صلاه درود ختم لمبیا لہ تعالی و ثناۃ بعد قادر مطلق جل جلاله عمل والو عزم برہان هو دی پاک بارگاہ اندر دعا و فریاد التیجاه اخت اعلی جل مجدہ الکریم سونا ناچیز فقیر فقیر پر تکثیر دل دماغ زبان و نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے صدقا مدینے دے سایہ محبوبِ خدا و غشرفِ انبیاء بعتاِ الٰہِ مالکِ حرد و سراء اصحابِ پیغمبر و اہلِ بیتِ کرام دی عظیم فراد دل صدقہ اور شہدہِ کرب و بلا دی عظیم قربانی دی توسل نال رب العالمین جل مجد کریم فقیر قلمہِ حق بولنی دی توفیق نصیب فرماوے جنہ دوستوں اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے اللہ رب العالمین جل مجدو سونا دی اس محنت نو کوشش نو کاش اپنی بارگاہ اندر قبولی دا اشرف نصیب فرماوے رب العالمین دنیا دے اندر صحت عمل صحت عقیدہ دی دولت نصیب فرماوے اور آخرت دی جہان دی اندر اپنی رضا اور جنت نصیب شوا مصطفیٰ پالو اور اس بعد اپنی رضا اور جنت نصیب فرماوے دوستو میں نے جڑا موضوع سے فرد کی تھا کہ میرے ذمہ لگایا کہ میں اس سے موضوع دے حوالے دن آل مجید یہ آیت مبارکہ تلاوت کر چکہ ہمیں خطب شریف دیندل انشاء اللہ لزیز اس آیت شریف میں لیں کہ میں اپنے گفتگونوں کے گا اور اہلِ بیتِ کرام رضی اللہ اور اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم سلام اللہ تعالی علیہم انہاں دی عظمت اور انہاں دی شان انہاں دی عزت اور مقام نو جناب انہاں دے سامنے پیش کراں گا ذکر اہل بیت بھی ہوئے گا فکر اہل بیت بھی ہوئے گا کیونکہ اسا سنیہ الحمدللہ اسا سنیہ ایک گل میں جناب جنابرا سامنے دو ٹوک بغیر جھجک تو واضح کر کے بغیر ای ہے کہ کسے الچاؤ کسے اشکال پرشانی دے ایک گلت وارے سامنے رکھنا جانا وہاں الحمدللہ اصا اہل و سنتا اصا کیا اصا اہل و سنتا یاد رکھ لو دو گلنا سادی علامتا ضرور نے پہلی گلے کہ اسا ذکر اہل بیعت بھی منن نالیا اور فکر اہل بیعت بھی منن نالیا جس طرح سا قدر نظریہ ساڑا ایمان ہی ہے کہ ایمان اہل اگر ذکر اہل دانا نہ محبت منہ مار دینا ہوئے میری, دی میری گلا تو وقت میرے کو تھوڑا ہے گھنٹے سو گھنٹے میں اپنی گفتگو ختم کرنا ہے لہٰذا میں دو گھنٹے والا کتاب سو گھنٹے لذیذ مکمل کرنا ہے تو میرے لفظوں وجہ رکھنی ہے انشاء اللہ میں کوشش کراں گا کہ جناب رانو بات سمجھا کے جاواں دوبارہ پھر بات شروع میں جری گل کر لیا اسا ارادے کر رہیا اسا کہ اسا اہل سنت و جماعت ایک گل پہلا ذہن چ رکھ میں عقیدہ علی تک پورا بیان کرنا وا انہیں سمجھ آ جے ایک گل پکی ٹکی ہے بلا شک و شبہ ثابت ہے کیڑی گل قران دے نال نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرمان احادیث مبارکہ دے نال ثابت ہے۔ دلائل اپنی جگہ تے انشاءاللہ العزیز آن گے۔ میں ایک گل واضح کرنا چاہنا وا کہ اہل بیت ذکر عین ایمان ہے عین ایمان, ایمان ہے۔ اگر او نہیں ہے جو عبادتاں ہیں، روزے ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوۃ ہے ہر شے اٹھا کے منہ تے مار دتی جائے گی جنی دیر تک سینے دے اندر انہاں پاکاں دا ہوے گا۔ تاجیم نہیں ہوئے کہ میں ایک مثال دے گا کرنا گل شاید ہو سکتا ہے مثال دے کر مثال ہے تو فکیر ان شاء اللہ سامنے مثال بھی ہے ادھر ویکو میں جنابر سامنے ایک مثال پیش کرنا بچا ہے بیٹا ہے بیمار ہے بیٹا ہے میرے والویخنا بیٹا ہے بیمار ہے جسم خراب ہو رہا ہے بیماری کی وجہ جسم خراب ہو رہا باپ اپنا سرمایہ خرچ کر دے گا بنگلہ وکد ویچ دے گا کوٹی وکد ویچ دے گی رقبہ رقبہ پٹرول پمپ وکد ویچ دے گا جنا خرچہ ہو سکتا ہے کر دے گا پر میرے بےٹے دی جان بچنی چاہی چاہیے جس حال جندر بھی ہوئے، پر میری ہوئی اکاں سامنے ہو معذور ہو جائے گا یوں ہو جائے گا فلان ہو جائے گا ہاتھ وڈیا جائے گا پیر وڈیا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ نہ ہو پیر نہ ہو میرا گوارا ہے پر میرا بےڑا میرے میرا بیٹا زندہ ہوئے تھے میری اکھا دے سامنے کل اپنا رقبہ پیسہ مال دولت ہر خرچ نہ کرنی کر پر دیکھنا تھوڑا گزریا. او میری گلجیا جے جدو جسم چوہ نکل جائے لفظ دوبارہ سمجھو جدو جسم رو ہی ن... روح نکل جائے باپ اس اپنے گھر رکھنے تیار نہیں ہے کچھ لمحے تو پہلا کروڑ روپیہ بھی خرچ کر۔ واستے تیار سی اون ایک لما بھی رکھنے تیار نہیں اما پیار کردی سی آختی سی پترا تین تیرا چہرہ ویکنی میرا اندر ٹر جانا کلیجے نو ٹھنڈ پہ بوک لے جاتی ہے پر او ماں بھی ایک منٹ واسطے اپنے گھر اندر اپنے پتر نو رکھنے تیار نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا بیٹا جو دس منٹ پہلا سی روح کے قبض ہونے تو بعد بیٹا وہ او بھی, بھی اوہی ہے جو پہلا سی ہے. اتنا فرق کیوں ہے پہلے پیار بڑا سی ہوں یہ ہے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں جواب موٹا جیا تے سادہ جیا ہوئے گا پہلے روح, روح, روح ہے سی ہن روح نکل گئی ہے پہلے روح, روح ہے سی ہن روح نکل گئی ہے اے تو پتہ لگیا جسم دی قدر ہے روح دے نال جسم دی قدر ہے روح دے نال پھر سنو جسم دی قدر ہے روح دے نال پاکاں دی محبت تے تعظیم تے انہاں دا پیار روح ایمان ہے نماز روزہ حاج زکات عبادت دی قدر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر روح ایمان دے ہے محبت اہل بیت او محبت و و تقریم رسول تازیم تقریب رسول اگر یہ ہے تے پھر عبادت بھی قبول ہے نماز بھی قبول ہے روزہ بھی قبول ہے زکات بھی قبول ہے, بھی قبول ہے. اگر تے دماغ دندر محفوظ کر لو خدا ہو روح نکل جائے میں اپنے گھر دندر رکھن واسطے تیار نہیں سے طریقے ایمان دی روح محبت اہل بہت تازی اہل بیت اور جناب والا نالو نال تازیم اخا دے رسول تازیم رسول ادب رسول, تاو رسول،, رسول،, رسول، محبت نہیں رکھنا کہمل کے اندر محبت والی روح نہ ہومل نو میں اپنی بارگاہ رکھنے تیار نہیں ہے منہ مارا گا امل اے قبول ہوئے گا نماز سجدا میری بارگاہ کرتا ہوئے گا دل دربارے مستفا جکان والا ہوئے گا توجہ ہے نا سونے ہو ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ ممبر بہتے کچھ ساری جمے داریاں بڑی بڑی پیار اے ایمان ہے شک چبے گل ہی نہیں یہ پکی ٹکی حدیث کرمزی کھول لو ہودیس دیا کتاباں کھول لو صحاب کرام فرماج صحاب کرام فرما نے اے مومن ہے اے منافق ہے اے مومن ہے اے منافق ہے اے مومن ہے اے منافق, ہے اے ہے اے منافق ہے فرق کرنا ہوندا سی مومن کیڑا ہے منافق کیڑا فرق کرنے واسطے علی دا نام لیندے سان چہرے تے وٹ پے گیا پکا منافق ہے دفہ کرو او ایمان والے دا پتہ کیویں لگدا سی علی دا نام آوے چہرہ گلاب دے پھلا وانگو وہ پھل جائے اتے ایمانے وچ شک نہ کرے اجے پکا ایمان والا ہوئے گا پر منٹ ایک منٹ ایل جناب نے سن میں اگلی گل کرنا چاہنا وا جڑی گل ہے پیار دی پہچان ہے اے گال کرنا لے نے نبی دے صحابہ ہوں میں گل عقیدے دی کھولن لگیا وا اے گل کربی صحابا نے گل کر بولو نبی صحابا نے ادھر ویکو اور ایک گالوی بھی باضہ ہو جاتی ہے اہل سنت کا عقیدہ ایمان نظریہ اے ہے علی دا پیار عین ایمان ہے علی دا پیار عین ایمان ہے پر یاد رکھ لو علی دے پیار دی آر دے اندر علی دی محبت دی آر دے اندر علی دے ذکر دی آر دے اندر حسن و حسین دے ذکر دی آر دے اندر قسم خدا دی کر کے انا سیدائے کائنات سیدہ زارہ دے ذکر اور انہ دی عقیدت دی آر دے اندر جڑا نبی دے صحابہ کرام دے بارے زبان کھولے گا جہرا بک بک کرے گا بکواس کرے گا اسا بھی زمانے دا کتا زمانے دا بیمان نبی دربار بیٹھنے والے کتے دا بھی احترام کر رہے ہیں ایمان ہے ابو بکر دی ہوئے علی جیڑا بھی صحابی ہوا آخ گا زمانے دا بھائی مان رہے گا سہلو سنت علی ابو بکر دی علی کو لے کے علی دی یہ تک نبی دی ہر یار دی عزت بھی کرنے احترام بھی کرنے پیار بھی کرنے والے نار تحقیق نعرہ تحقیق نارائ حیدری نار حیدری ہے کہ کوئی نہیں سونے ہو اے بات ز رکھا جی اس بات نو کدی بھی دماغ تٹایا جے اسا خارجی بولو اسا خارجی نہیں آ خارجی نہیں رافضی جی اصانا خارجیاں، اصانا و, سنت و جماعت ہاں میرے نبی دی، دا ایک درخت شاخ پیغمبر ہے دوسری شاخ دا نام اہل پیغمبر ہے جہاں اصحاب پیغمبر والی شاخ دا منکر بنے گا او بھی نبوبت کی شان دا منکر ہے وہ جہاں اصحاب اہل بی غمبر والی شاخ منکر بنے گا او بھی شجره نبو پر منکر ہے میرے نبی دی عزت تے تکریم کرنے والا تے منن والا کیڑا ہوئے گا او جڑا ابوبکر نال وی پیار کرن ہوئے علی نالوی وی پیار کرن ہوئے میں باباں تو دحل بغیر خوف تو بغیر خطرے تو میں بڑے اعتماد دے نال اور بڑے وثوق دے نال اور بڑی چرت کرنا چاہنا وا نبی آزار ابو بکر ہوئے تا پیار کرنے ہاں نبی آزار علی ہوئے تا تازیم کرنے اور جے نبی دا ہوئے. اسا تاوی ست احترام کرنے تا سلام کرنے والے نارا ہے تری نارائے حیدری، نارائے ختم نبوت نافیا میں تہو دعوے پیا گل کرنا وا خبردار اپنی محفلوں رابذیاں محفل نہ بنایا کرو خبردار اس وقت علی کا ذکر کر دان نے علی نو تیرے میرے تک پہنچایا ان کا ذکر کیوں نہیں کر دے یار حسین سڑے زمانے دا نہ ہے پر یاد رکھ لو وہ جیڑا نبی دے صحابہ دے ذکر دے نال سڑے ان چنگا انسان نہیں سمجھ دے چنگا انسان اہ ہوئے گا وہ جیڑا میرے نبی یارا بھی پیار کرنے والا ہوئے گا نبی دی آل نال پیار جو ہے میں دو ٹوک کر کر لگیا خبردار ہٹ کے دوسرا نظریہ تینو پتا ہے سارے نے کیڑا جنت جانا ہے کئی نو رب نے دو تے درنا ہے وہ علی امیر معاویہ دی لڑائی ہوئی ہے تصویر کن خلاف ہوئیے کنو گلت لڑائی تے مولا میر موبیہ دی ہوئی ہے میں کوران آخر موسا کلیم کی حدرت ہارون علی سلادو اسلام کی لڑائی ہوئی ہے قرآن ہے قرآن قرآن حضرت موس علیہ فلاطو اسلام اور حضرت ہارون علی اس فلاطو اسلام کی اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ نے تو پکڑیا حضرت موسیٰ علیہ نے تو پکڑیا حضرت ہارون کی تاریخ لڑائی موسا کلیم دی ہوئی ہے دوسرے پاس ادھر حضرت ہارون آپس ہوئی ہے میں کیا دس غلط کنو آکھے گا صحیح کنو آکھے گا آخر میں بھی نہیں آخر کیڑائی تو ہوئی ہے ایک صحیح ہوئے گا دوسرا غلط ہوئے گا آخر نبی نبی نہ لڑائی ہوئی ہے مگر اصا کسی ابھی تر ویک لا نو گاہ نہیں کر سکتے اصا کسی بولا نہیں بول سکتے علی سڈے سر کا تاج ہے حضرت ویر ماوی اصا پیار کرنے آخر میں گا سب کسے آخر نہیں آخا گا میں دو صحابہ آپس کے مسل جی اور گھر دن میں معاملات بن نے اگر جے کوئی معاملہ بن گیا ہے اصا کسے نو بھی کچھ نہیں آخا گے کیوں وہ بھی نبی دا صاحب یہ نبی دا کہ کوئی ون بھارت توجہ بولو سبحان اللہ سجنہ ون اندر آپ نے فرمایا جدو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی دی جنگ ہو رہی آپ دی جنگ ہو رہی ہے سید نہ ماویا شام کا امیر معاویا وال خط خلیا معاویہ اے معاویہ اگر جی تین فوج چاہی دی علی دے خلاف لڑ رہے ہیں اگر تین فوج چاہیے ہوئے اشارہ کر میں فوج بھیج دیا گا تو حضرت امیر معاویہ نے سنیا ہے آپ جلال آ گئے آپ نے فرمایا جھلیا جلیا اتنے دو پھیراوا کا آپس کا معاملہ ہے خبردار جی علی بل اکھ اٹھا کے دیکھے گا معاویہ تیری اکی بار کر دے گا عقیدہ صاف ہو جاوے اصا رافضی بھی نہیں اصا خارجی بھی نہیں اصا نبی جارا نو بھی منع والے ہاں نبی گھر والوں نو بھی منن والے, آن نبی دے گھار والے بڑی کرنا مطلب ہے سبحان دو کے رسول اللہ وسلم آپ فرمان آپ نے حضور نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہاں ایک فرمایا اللہ تعالی کتاب دوسرا میری اہل بیت میری میں حدیث لکھنا توجہ دوسرے پاسے حضور نے فرمایا دوسری ادیس فرمایا توجہ حضور نے فرمایا میں اللہ تعالی کی کتاب چھوڑ کے جہاں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا گلجنا ادھر ہزور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا میں تو اندر پہلی حدیث آپ نے فرمایا, میں تہاڈے اندر دو بارشیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیڑی آپ نے فرمایا پہلا اللہ تعالی دی کتاب دوسرے پاسے اپنی اہل بیان دوسرا فرمان حضور دا اتے چ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تعالی دی کتاب تے دوسری شے کیا ہے اللہ تعالی دی کتاب تے دوسرا اپنی سنت شریف ادھر دیکھو دو احادیثاں دوہاں احادیثاں دے اندر ایک شے متفق ہے پاس کتاب اللہ دوسری حدیث کے اندر بھی کتاب اللہ مگر ایک پاس تی شل نبی اور دوسری حدیث کے اندر دوسری شاع نبی دی سنت یاد رکھو اور بظاہر محسوس دی دی نہیں ہے کدی ہزور اپنی آل کی گل کرتے اپنی سنت کرتے اپنی آل کی گل کرتے اپنی سنت کی ات نا ادھر بھی کتاب اللہ ادھر بھی کتاب اللہ مگر اگے دوسری شاع ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا اور دوسری حدیث کے اندر رسول پاک نے فرمایا اپنی ہجے بہت چھوڑ کے جا رہا ہزور نے آل اور میرے میرے نے نو قابو کر لیا سونے کے سنت دا عملی نمونا ویخنا ہو فرمایا میری اہل بہت حسین ہائے ہائے ادھر بکھو, توجہ वच्चु, वच्चु, वच्चु, वच्चु, वच्चु। حضور پاک سرکار نے فرمایا دو شہ کنیا چیئیں دو شہ کتاب اللہ پہلی حدیث کتاب اللہ تو دوسرا آپ نے فرمایا میں اپنی اولاد نو بولو میں چڑ کے اولاد نوسر پاس میں اپنی اللہ تعالی دی کتاب ادھر بھی کتاب الاحیس کتاب الاس کتاب الاحیس فرمایا اپنی سنت احدیث فرمایا اپنی اہل بہت ہوں گلا آپس دے اندر ٹکرا گئی گلا آپس دے اندر ٹکرا گئی گر بھی شہ ایک حدیث نبی نبی اس گلجانا چاہتا ہے, نبی اسے ہے. تو میری آل چو ہوئے گا کدے میری, میری سنت تو پرے نہیں ہو سکتا کدے میری سنت دور نہیں ہو سکتا کدے میرے تو دور نہیں ہو سکتا کدے میرے طریقے دور نہیں ہو سکتا وے سید نبی راہ چھوڑ جاوے سید ضرور ہوئے گا مگر انہیں سید ہون کا حق ادا نہیں کیتا سید ہون کا حق ادا وہی کرے گا وہ جن زندگی ویک کے مولا علی کی زندگی یاد آئے مدینے تاج زندگی یاد آوے مدینے دی دون خدا کی کر کے آنا جگ دیا برادریاں برادری پاسے سید کلے دی برادری ایک پاسے مقابلہ نہیں ہو سکتا پر سید سو نبی دے راہ تو ہٹیا ویکھے نبی دے دین تو ہٹیا ویکھے قرآن تو ہٹیا ویکھے اسلام تو ہٹیا ویکھے نبی دے راہ تو ہٹیا ویکھے سنت تو ہٹیا ویکھے علی دے راہ تو ہٹیا ویکھے سید زادیاں نو دے اندر ویکھے اس وقت ہاتھ بن کے آخیا کر شاہ جی اپنے نانا دے دین نو لج نہ لواؤ تو سا حسین دے در جے تو چو کردار اگریز دا نہیں تڈے کردار چو مولا حسین کربلا دے داری دے کردار کی خشبو آنی چاہیے پیر با بولیا سناواں توجہ ہو جاؤ خنال بولو سبحان اللہ. فرمایا لویا او پیا کوٹی وے تلوار سدی وے تاتی یار رنگی اب جیوے تا دس تارے سدیوے ساد او بہو کے کرما گھوسین کو سجنا درد نا سب اور سجنا درویر قرآن مجید فرقا نے مطلب سمجھا لا پھر بڑا ایک کی واقعہ سناو گا غور کرے لفظ کرب رب العالمین فرماتا ہے دا اے اے نبی اہلِ بیت پاک ارادہ کر لیا ہے پاک, ارادہ کر, لیا ہے پاک ارادہ کر لیا ہے اور ادھر ویخنا رب سونا ارادہ فرماوے جی مولا ارادہ فرما دے او ہو جانا ہے اللہ دیرا دے دے خلاف نہیں ہوندہ ہوں تے میں باس کرا گا تے لمبا کب ہو جائے گا بس دو لفظہ دی اندر اس آیتہ مانا سمجھانا ما وہ سجنہ سادے مفسرین اکرام نے, نے لکھیا ہے کہ جرہ رب نے اہل بیعت نو، سادات نو نبید گھر والیان نو آل رسول نو سیدان نو پاک کیتا ہے اس پاک کیتا مطلب کیا ہے قسم خدا دی کر کے اندروا روح رانی علامہ محمود آلو سی بگداد میں پاک کرندہ ارادہ کر لیا ہے پچھے رب نے اس کی آیت دا آخری ٹوٹا ہے اس کو پچھلا حصہ ہے رب نے فرمایا ہے دین تے چلنا ہے پردہ کرنا ہے حیاء شرم کے نال زندگی گزارنی تقوی اختیار کرنا ہے نمازاں پڑھنی نے اللہ رسول دی گال مننی ہے اگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہن پاک کر ارادہ کر لیا ہے مطلب کیا بنے گا مطلب سمجھو مطلب سمجھو لمبی ہو جائے گی مطلب یہ بندہ ہے قسم خدا دی کر تو تو میں تو میں یعنی سید نہیں سیداں تو ہٹ کے اگر محنت کریے مجاہد کریے نماز پڑھیے نفل پڑھیے پلیت دے بارے آلے رسول بارے رب کا نبی شریعت جیڑا ظاہر ہے فرض فرائض نے ضروری نے. دے چلے آ جائے نہ بناو نبی شریعت عمل نہ عمل کرنا تا کم ہوئے گا تر بلی بناو گا کسے پاسے میرے علی بناو گا کسی پاس تا ہجویلی بناوا گا کسی پاس روز پاک میرا براڑا گا تے توجہ توجہ بولو نا سبحان اللہ. اس آیت دا مطلب کیا بندہ؟ ہے اپنے کولو نہیں صاحبان علامہ محمود آلو سی بگدادی وہ اس دا مطلب بیان فرما نے سید سوے بس پاک نہیں جا سوے بس پا کے ہاں ضرور ہے کہ نبی شریعت دا ظاہر ہے نماز پڑھنیاں روزے رکھنے آپ بھی کرنے پر بلی بن گیا نہ بلی نہیں بنے سا دل بات نہیں ہوا پر سیتا مولا نے ایلان کیا ہے کرنا کم ہوئے گا نما پڑنیا تا ہوئے گا راتا نو جاگ کے ذکر کرنا جیلولا پی نگد ایک کام کرنا تے گا نو بلی بناوا نہ بناوا سانو شرور بلی بنا دیا آیا. وی ویکھنا پھر میں ہوے کرساں میں نمازاں پڑنے نماز پھرنے روزے رکھنے نیکیاں کرنے پر دل پاک دل پاک کئی بار نہیں ہوتا پر سداں داست الان آ اے سیدو او سیدو عمل کریا جے نبی دی شریعت تے عمل کریا جی نبی دی شریعت تے اپنے ظاہر نبی دی شریعت نال رنگ لویا جے دا کوئی رنگے اندر پاک ہو یا نہ ہو میری مرضی پر اے نبی دی آل تے جسم نبی دا خون نہ آ گیا مقام دے عطتے دے اے اپنا ظاہر رنگ لیا اندر اسا رنگ چھوڑا گے مطلب جرا موٹا جا سمجھانا سمجھ آیا کہ نہ آیا جو ہے ذرا زو خال بولوانا وہ سجنا ادھر دا نبی گھر والیاں دا مقام کنا ہوں ایک واقعہ سنا نو ایک کتاب زلفر سڈیاد کا میری گلجیا جی بادشاہ بادشاہ, بادشاہ, بادشاہ دا بڑا وڈا خاص پہلوان خاص پہلوان جنو دنیا جید بغداد بغدادی دے نام دے نال یاد دیئے دے دے بڑا پہلوان تی کوئی تیار نہیں ہوتا ایڈا تگڑا مضبوط ہے فن جاندہ ہُنر جاند پورے علاقے نام کا شور پورے علاقے دا ڈڑکا بجتا ہے کوئی اندی اکھ دن در اکھ پانے تیار نہیں ہوتا ایک بار بادشاہ کا دربار لگے دروازے شور دی آواز بادشاہ نو سنائی دیتی ہے بادشاہ آخر ہے شورے دا شورے ہے کا شور دسیا گیا ایک بندہ آیا ہے پٹے پر لگتا ہے پاگل ہے, ہے میں نال مقابلہ کرنا ہے, میں نال کرنی ہے بادشاہ نے جدو سنیا ہے جیڑا مقابلے آ گیا ہے جند بھی آ کے گھبراہ گیا کیڑا ہے جیرا میرے مقابلے آیا ہے بادشاہ نے آخیا اندر لے کے آؤ جدو آن والا بندہ اندر آئے پیرا نہیں جہاں کدے ڈگد کدے اٹھدا ہے کدے ڈگد کدے اٹھدا بادشاہ نے جدو دیکھا ہس پیا پورا دربار بھی ہسن لگ پا آخ بابا کتا میں جند مقابلہ کرنے آیا واپتی کرنے آیا وا جنید جدو جی ویکد دل دھڑکتا ہے سمجھ نہیں لگتی جا تے ٹور نہیں سکتا آج میرے نال مقابلہ کر آ گیا ہے ہزار ہزار نہیں میرے نال مقابلہ کر آ گیا ہے بادشاہ یاد رکھ لے گلا نہ کر اپنی جان تو حد دھو بیٹھے گا آن والا آخلا ہے بہت گلا کرو جدو میدان لگے گا زمانہ ویخ لے گا جتنا کون ہے ہردا کون ہے بعد آ پھر ٹھیک ہے تاریخ منتخب ہو گئی فلانی تاریخ مقابلہ ہوئے گا ہاتھ پہ جاونگے پتہ لگ جائے گا تاریخ طے کر کے بابا گیا ہے پورے علاقے دے اندر بس ہر پاس رولائی رولائے کوئی ہے دے نے کوئی دے نے ایویں ٹگی مار گیا ہے اے جا بابا آیا سی ان کشتی کوئی نہیں کرنی ایویں ٹگی مار گیا ہے ایویں ٹکی مار گیا ہے کئی لوگ آخر نے نہ او پیرا دا کمزور لگدا سی پر دل دا بڑا تگڑا لگتا سی میدان دسے گا پتا لگ جائے گا حضرت بغدادی, بھی غور نال دے تک حضرت نہیں بغدادی بھی میرے نال اے مقابلہ کی میں کرے گا ہاتھ چت پر سمجھ نہیں لگتی جنایت بغدادی دا دل بڑا پریشان ہے بڑا قابو کردے اپنے دل نو کہ بڑیا بڑیا کشتی کیتیاں بڑے کشتیاں کی میرا دل نہیں گھبرایا پر وہ کمزور تے مارا جہ بندہ میرا دل گھبران لگ پیا ہے ہے کیا اخیر دن آیا کس دن مقابلہ ہونا ہے وہ ہجوم پورے ملک ملکا ہویا ہے دنیا جمع ہو گئی ہے اثر تو بعد کشتی ہونی ہے سویرے سویر دن مجمع چنیاد کی کشتی ہونی ہے کہ پورے ملک دے کے اندر مقابلہ کرن دی طاقت کوئی نہیں رکھنا اج ایک بابا مقابلہ کرن کرنے آئے جدو بیلا ہو گیا کشتی کا کشتی کا میلہ ہو گیا ہے دنیا انتظار کر आ بابا نہیں آ رہا ہاں بابا نہیں آ कर کچھ لوگ آخر نے ایو دھوکھا کر گیا ایوکھا کر گیا नहीं کچھ لوگ آخا نہیں دا دستا سی دھوکھے باز نہیں گل پورا اترا لا ہے ای جل ہوئی دور تھوڑ تھوڑ نظر آئی تھور اٹھنی نظر آئی اٹھنی نظر آئیے, آئیے لوگ آخیا روک جاو روک جبرے بابا ہوے وابا وہی جیڑا چیلنج کر گیا سیارا ہے جنت بغدادی نے بھی اپنے اپنی کرسی تو چھال ماری انگل کڑا کے دے میدان چا اپنی کبیز اتاری ڈولے بخائے ادھر بابا بھی میدان چیا ان جدوں قمیز اتاری ہے پسلیاں نظر آئی نے نہ پاڈیے نہ ڈولی نے, نے جن نے جی تیرا جی کرنا کر لا ذرا ایک وارا کن نیڑے کرتے میری گل سن حضرت جنید نے جدو کن نیڑے کیتے نے بابا خدا ہے تینو پتہ نہیں تیرے ہاتھ چھت پان والا آلے رسول سید تیرے ہاتھ چتھ پان والا تیرے ہاتھ چ ہاتھ پان والا آلے رسول سید ہے یاد رکھ لے لالا غیرت سد آ رتا غیرت والا, والا کسی میرا پمی گوارا نہیں کرنا میرا بچیاں گھر جنگل ہے اس جنگل کے فہمے دردیا بیٹھیاں بڑیاں آسا امیداں لے کے آیا و اج تو اپنی کڈ لوا دے اپنی دے کانڈ ملے گا سید زادیاں دے روٹی دا انتظام ہو جائے گا یاد رکھ لے تو تج اپنی کنڈ لوا دے میں کامت والے دن تیری کانڈ نہیں لگ دیا جید نے جدو سنے یا کم خیال آیا ایک پاس عزت ہے ایک پاس سید ہے ایک پاس عزت ہے ایک پاس سید کا دیا ہے جدو ہاتھ چھت پایا ہے اپنے آپ ہی پیر تلکا کے کڈ لوا چھوڑیے دنیا نے اس بابے نو اٹھا لیا نارے مارے انعام دے جاتا جانتا کلہ کڈ لوا کے پیا ہوا ہے پوچھنے واسطے تیار نہیں ہے سید دادی سید نو سدے اس بابے نو لوگ نے موڈیا تکلیا ادھر ویخنا چند بگدی ان سوچی گئے عزت بھی ہے اپنا درا بھی قربان کیتا ہے پتہ نہیں ویکو کی بننا ہے وہ جدو رات پہ خواب کے اندر مدینے دا تاجدار آ گیا ہے فرمایا وہ چنیاد ان جنید نہیں رہ گیا ان بلیاں دا سردار جنید بغدادی بن گیا اے سجنا دردان ادھر بولو نا سبحلو سجنا ادھر ویخنا تبجو نیری گل, گل سنیا سمجھا جی کسم خدا دی کر کے آنا وا مدینے کی گلی مدینے دی مدی مدینے وجہ بخہ آندر جڑی ہوئی نی مسجد نظر آئیے اندر بڑے آئے ویخی آئے ایک بابا بیٹھا ہویا ہے بابے کو کھا رہا ہے, ہے مگتاخ بابا میں روٹی کھانی ہے بابا فرماند ہے میرے نال بہ کے کھا لا لا روٹی میں کھانی ہے پر اے سکی روٹی ہے اے میں نہیں کھانا اے نہیں کھانا اے نہیں کھانا میں ستھری روٹی کھانی ہے کھی بابا فرماند ہے اگر ستھری روٹی کھانی کانی اے مسجد تو باہر نکلے گا اے فلانی گلی اندر ایک مکان ہوے گا دروازہ خرکاوی وہ ونڈیا کا خاندان وہ جاس دروازے جاوے رونا جان ہس کے بوا ہے رج کے آ فکیر اٹھیا ہے دروازے دروازے دروازے دروازہ کڑکایا تتا جدو جی دروازہ کھلیا تہر کون آیا ہے ذرا سبلیا جی پہر کون آیا ہے وہ سونے والا کربلا دے قاری دا بکا بھرا کر بلا بڑے بڑے جی دلاوت حسین کر گیا ہے اوے دیا دلاوت کوئی نہیں کر سکیا کوئی تلاوت بازار کر مسجد چ کرد ہے کوئی مدرسے کر, دا ہے کوئی مدرس اندر کر دا ہے پر حسین نوکے چڑھ کے قرآن دیا دلاوت سنا گیا ہے دس کہ حسین دروازہ جو کی دیا نے خون جو دود جو دروازہ کھلیا مولا حسن باہر آئے مولا ہسن کون میں مٹھی مٹھی مگر غور کرسن حسین دا بڑا وا ہے کہ نہیں بولو وا ہے کہ نہیں وہ بولو وا ہے کہ وا ہے شان کے اندر چھوٹا ہے یا اے دسو امام حسین دا برا ہے کہ نہیں حسین شان چھوٹی ہے یا بڑی ہے بڑی ہے میں پوچھنا وا حسین دا ذکر تو کرنے آ ایمان ہے ہسن دا ذکر کیوں نہیں کرنے اسی طریقے سردار ہے گل سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی بولو نا سبحان اللہ مولا حسن نے دروازہ کھولیا فرمایا بیلیا کلچ پالا روٹی کھانی ایے مہربانی فرما روٹی کھانی ہے دروازا گوشت بھون کے تیار کر کے, کے, کے اندر سامنے حاضر کیتا نال نال شہ دے روٹی انہیں جدو پہلا لکما اٹھایا واپس چابی رکھیا رکھا آدھ میں روٹی نہیں ایک کھڑا ہو گیا ہو گیا امام حسن نے فرمایا جن میری ول ہے میں لے کے آنا رل کے روٹی کاو گے حضرت امام ہسن پا کر بادو تو پھڑ لیا فرمایا وہ پابا روٹی کھا روٹی نہیں کھانی روٹی کھا رہا روٹی حضرت کرو پے پر فرمایا تینو پتا نہیں مسجد بہ کے سکی روٹی کھان والا وہ ایس گھر دا مالک جدیا چیخ نکل گئی دوڑ کے علی کو سان چنگا کھانا کھوا چڈنا ہے فرمایا سچ نو دسنا چاہنے ہاں آلے رسول کھان کا داد کچھ اور ہونا کھوا کھواو کچھ اور ایک ہور واقعہ سنا نا وا اس بعد اس بعد تعین فکر اہل بیر سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا قسم خدا دی کر کے کربلا قربانیاں کربلا اندر شہادت ہو گئی کربلا در شہادت ہوئی قربانیاں ہوئی ادھر ویخنا ہوں دو واقعے میرے جیے رہے آئے چلو ایک سنا نا وا ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویخ اصا اے سنیا ہے جدو قربانیاں ہاتھا دین ہاتھ کڑیاں پیروں دے اندر بےڑیاں چلدی چلدی رستے بی, بی مائی آئیے آخری اور مہربانی کرو مہربانی کرو میرا بچہ بیمار پیاب میرے جاوے میرے بیٹے نو دائی دے ہو سکتا میرے بیٹے نو آرام آ جے کتنے گل سنیے سمر او بی بی ٹور جا حکیم تبیبا قافلہ نہیں ہے سارا خاندان او بی اس بندے کی آخ نہ لگی یہ پتا نہیں ہے میں اس نبی کا نواسا وہ جی پیر مٹی لگ ہو جاندے جانے پتا نہیں میں اس نبی کا نواسا کہ پیرا نال مٹی لگے کر چڈ نال ٹر پے آپ ٹر پے جدوں دروازے پہنچے نے بچی باہر آئیے اس بڑھی مائی کی بچی باہر آئیے آدیے اما جا حکیم اپنے نال لے آئیے موڑ دے موڑ دے ماں نے کیوں موڑا بڑی دورو لے کے آئی کیوں موڑ انہیں آکھیا ماں میرا بھی رات فوت ہو گیا تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے ان حکیم دیا دوائی کی کر گیا اندیاں پوڑی کی کر گیا ادھر ویخنا مئی نے جتوں سنے مئی حکیماں لے کے آئی پر ہون تیرے آمن دا مقصد فوت ہو گیا ہے ہون میرا بیٹا دے فوت ہو گیا ہے ہون کی دوائیاں دیں گا جا پیشاں چلا جا پر تیرا چیرا دست دائے تو کسے اچے خان دان دائیں امام زین العابدین رو فرمایا او بی بی یا لے کے نہیں سیانا کہ آ گیا ہون اے گے زندہ کر کے جاگ کر کے جان گے اندر گئے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے زندہ کر دے ہال تک منہ تیار دعا جا ہو گیا سمر دیا گیا ٹڑیاں رہ گئی آخر اللہ اگریڈی طاقت رکھنا ہے پھر اپنے پاپ نو کر سکے آئے؟ پھر اپنے زندہ کر سکے آئے؟ پھر اپنے جی جہ جڑے مر جا چا پار سہی میرا پاتے ہالے بھی چڑھ کے قرآن واپر ہے hey, hey, hey, hey! سجنا ساڈا ایمان ہے آخنے کو سنا دے ایسن بےدب گستاخ پھر کے کو سنا دے ایسن یوں کہاں کرتے سنی داس تانے اہل اسا پیٹن کٹن والوں نہیں آٹن کٹن تیو حسین پاک دے قاتل نے اصا کاتلوں نہیں اصا حسین جنتی مرد دے سردار سمجھنے آئے تا کر کے اسا ہائے ہائے نہیں کرتے اسا واہ واہ کر مجھے سنو گم وہ منا اساں کاتلے اص منا والوں نہیں آسا دی عزمت شان ڈالیا زمانے دا مراسی بہ کے بیان کرے دیاں دیا, چاد اتر گئی بی پتہ نہیں کس ماں دیا تھیاں نے <تصفح> گھر میں جب بے عادت جن کے گھر میں چب رئی لاتے نہیں او قدر والے جانتے ہیں قدر و شاندے اہل بسنا ظالم کہ ظالم نے او کڈے ظالم نے جی بیبیاں بازار میں وہ تیریا دیا نے کربلا آلیاں بیبیاں, او تے مولا علی تے دیاں دیاں نے ہاں سجنا قسم خدا کر کے آنا وا میرا ایمان آخر ہے سمانے دا بڑا کوڑا ہے زمانے دا بڑا بکواس باز ہے زمانے دا بڑا گسا آخ کہا آخر ہے جی سینے, سینے چادر کوئی بھی چیح مارد ریح ماردین نے و جلیا قسم خدا دی آشک اج دے نہیں ہائے جرے نہیں کسم خدا کی کر کے آنا ایک ہوتا ہے اکل والا ایک ہوتا عشق والا اکل والا ہوں نفا نا پر عشق والا یار ویخ آلی کھ نہ رو یار بھی ہو جائے مارے حضرت اجوب کی اجوب تہن پتا ہے آپ بیمار رہے اٹھارہ سال تک بیمار رہے پاس جی جسم کیڑے پی گئے مگر گل غلط ہے غلط صحیح نہیں ہے مگر بیمار ضرور ہے جتوں تندرست ہو گئے کسی نے پوچھا لویا کھویا رہنا پریشان پریشان رہنا وجہ کیا ہے اے دس بیماری چنگی ہے یا صحت چنگی ہے ایوب علیہ السلام دا جواب سنیا جے فرمایا صحت رب دی نعمت ہے پھر پریشان کیوں جے فرمایا پریشان اواسیا پیڑ پڑی سی جدو ادی رات کاٹھی سی ای میرا پورا جسم کب جدو پیڑ زور مار دی اللہ فرما سس تیرا کی فرمایا پیڑا سن یار سوال آدھا سی ان پریشان یہ سوال تیرا پیرا چک گئی نیار نے پچھنا چھوڑ دتا ہے وہ پیڑ بھاوے آئے پر یار جی پوچھتا رہ جاوے پر سونے ادھرو حسین شہید ہویا ہے میرا نبی جام لے کے کھلوتے رب نے ہجاب اٹھا کے دار کرا سنیاں ادر ویخ سنیاں سن یاد رکھ او میرا ایمان آس ل جی میں کوئی شہید ہونے واسے مرد خیمیا تے گا بیبیاں سینے نہیں کٹ دیا گیا چادر نہیں آواز خیمیاں تو, بی دیا گیا تو, اتر دیا گیا خیمیا تو باہر زہرا دیا دیا نے میرا ایمان آخلا ہے وہ بیبیاں کن سے ہاتھ مار کے فرما دیا آنگیاں تو نبی دا خون تلی کا پتر ہے خیبر کا کلا پتریا گاڈ نہ لوا علی شیرے خدا دے پتر ہون کر جڑی سونے ہن فکر حسین جی دی تھوڑی جی گل کران توجہ ہے ذرا ذوق لال بولو نہ سب او قسم خدا ذکر کیا اج دیا ذکر کرتی ہے امامے آلی مقام کا پر ساڈے کودار امام آلی مقام والا نہیں رہ گیا ذکر کرنے مولا علی پر سڈے کودار مولا علی والا نہیں رہ گیا اصا گلا کر سہرا دیا پر سڈیا بیتیاں کول کردار سہرا والا نہیں ر گیا کوئی آخے میں سہرا دقیدت رکھنا وا کوئی آخے میں سہرا نو سلام بھیجنا آہا آہا آہا آہا دے بے پردون بے یاد رکھ قسم خدا سچا وہ جڑا میرے علی واگ اپنی تھی فیل نو گھر چکا وہ جی سارا لک گئی نا گوش پاک دماں لک گئی نی لڑ پائے ترویخ دھد کا بڑا اثر ہوتا ہے دھد درا اثر ہوتا ہے جڑا وہ ماڑا کم کرے تصا جے لگ ہے کسی چنی ماں کا ددھ نہیں پیتا ہائے جے کوئی چنگا کم کرے چنگا کم کرے بازار چاریا ڈگ پوے توجہ بازار چ رہا ڈگ پویں ڈگ پویں کوئی آ کے لے چک لڑا کرے بھوٹے, آخنا ہے, اے چنگی, بیٹا ہے, اے چنگی بیٹا ہے قسم خدا دی کر کے آنا جہاں ڈگدیا ڈگدیا نا چنگی ماں کا بیٹا ہوں وہ جہ دا بیٹا ہوتا ہے سبجوہ ہے نچ نچ کے وی آپ بھی نچتے نے قوم نے بھی ناچے ٹاپے تلادے ماوا نے, نے دھو پلایا ہے پہلی گل تو ماں دا لبے نے نہیں ڈبے کا پیتا ہے کدا پیتا ہے ڈبے کا پیتا کاہ کا پیتا ہے ڈبے کا پیتا ہے ڈبے کا پیتا ہے ماں کا نہیں تا کروٹی کھانے شادی ہولو کے پیتا ہے گا بھی کلو کے کھانے دینا دھد گا پیتا ہے بھی کلو کے کھانے یہ کلو کے کھانے نے یہ سجنا میں کئی نو ویک وہ تو پھر کے میں پکے ڈبے پیداوار ہاں سجنا ادھر جانور روٹی کھان والا نہیں میرے نبی طریقے توجہ ہے نا سجنا دراز بولو نا سبحان یہ درویش لوگ پوچھتے مولا حسین چڑھ کے قرآن پڑھ میں ہے ماں نے جو قرآن پڑھ کے پلایا ہے وہ جی ماں ڈرامے دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے دلاوے پتر نہ سلطان اگر ماں پڑھ کے ہے لو کہ نظر اوچی آواز بولو نہ سجنا یہ گلا میں کیوں کر رہا ہوں ساڈیاں دھیاں بہن سڈیا دھیاں بہنا کہ مسلماناں دیا دھیاں بہنا وکری نہیں نو نوکھے گندی نگاہ ایمان کمزور اگر اندر محمد کا دتا ہویا ایمان دی نہیں سمجھتا آدھی بیٹی سمجھتا ہے کلما محمد کا پڑے می کلمہ محمد کا پل چھوڑا ہے درخ کل بلا والے کر ہاں، بلا والے کرنے ہاں، پر کردار کول, نہیں، کول نہیں، ایک سناوا، اگر ذوق ہوا ذرا پیار نہ بولو نہ لیے ٹھنڈ پہ ہاں جدو یزید کا نا لیے اندر رنڈیا نچانو کیا بولو ادھر کو میرے والے کو رنڈیاں نچانا سر والی سی وا آپ کلیاں بہ کے سی تے نماز چڈ دیں پر سد کے جا میرا مولا حسین آپ نے نماز دان دتی ہے اتو پتا لگتا ہے رب کی آواز کرنا چ پو اذان وہ جہاں گانیا تما تیٹا رہے وہ حسین والا نہیں ہے یدید والا حسین والا ہوئے گا ادھر کن کے اندر مولا دی ازان آواز پہنی ہاں سونے ہر ویلے گھر اندر کنجر خانہ چلتا ہوے ناراض نہیں ہونا ٹی وی چلتا اسا اص اسا اسین والے آسین نے آخنا نا نا یہ کردار یزید والا ہے یزید والا ہے اے کردار میرا نہیں ہے میرا کردار کیا ہے مولا حسین کا کردار سن آپ جنو خیمے تو باہر شہید ہونے واسطے خیمے تو باہر تشریف جان جمع جمع کر کے فرمایا او میریاں گھر والیاں او بیٹیاں او دیا او میریاں گھر والیاں یاد رکھ لو میں شہید ہونے واسے جا رہا میری لاش ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤ خبردار میری لاش دنیا نے آخر محمد دیاں تھیاں دیا. پردہ ہو گئیاں نے میں جگ نو دسنا چاہنا وا حسین کل بھی حیا والا ہے حسین اج بھی حیا والا ہے اور سنو میری جی بہ کی پھر کون سمجھا دسو تیویاں وی کجری والا کردار ہونا چاہیے یا زہرا والا کردار ہونا چاہتا ہے سن سن سونے افسوس آسا, اسا زہرہ نو زہرا نا لیا حسین نو حسینی ہاں. بس میرے حسین والے حسین والے حسین نو مننن ہاں پر شادی ہوئے پتر دیں شادی ہوا دیں ڈول اس بعد کنجران تازیا والے موویاں بن رہی نے تھی مسلمان دی نچے کھاوے نچ نچ کے کر کر کے واو مہندیاں سجا کے پورے بازار دا پھیرا لاویں قسم خدا دی حسین نے فرمایا میں مر بھی جاؤں آتے شہید شہ ہو جا خبردار میری لاش تجے پھرا در ویخ میرے بھل ویکو میرے, میرے تھوڑے بالکل آخری لفظ رہ گئے بی واق ہے دلی شہر داگیہ بارش نہیں ہو رہی پورا شہر اکٹھا ہویا ہے ایک میدان گئے دعا کر دے دے <صفح> آسمان تے بدل ٹکڑا بھی نہیں آیا دعا کر کر تھک گئے انہی دیر نو ویخیا ہے دوروں دور دو سواریاں بہ جاؤ بہ دو سواریاں نظر نے ایک سواری تے پالکی رکھی ہوئی ہے پتہ نہیں اندر دو جی سواری دو جی سواری تواری تک نوجوان ان ماما رکھا ہے کپڑے پائے داڑی رکھی ہوئی ہے ادر ویخنا سجنا اپنی سواری تو اتر ہے مجموعے نوجوان نے آخیا اگر میری اجازت دے میں بھی دعا منگنا وا لوگا نے تو بھی منگ لے پتہ نہیں کبول ہو جاوے اس نوجوان نے ہاتھ اٹھائے نے ادا سالا دی بار گاہ دع کی مولا بارش دے جے تو گیا او قرآن آیت پڑی آئی او نا نا میں کوئی قرآن دی آیت کوئی وظیفہ نہیں پڑا ایک وسیلہ پایا ہے وسیلہ پایا ہے پال پالکی نظر آ رہی ہے ان بچ میری ماں ہے نا میری جوان ہوئی سر دے والا نو غیر کے جدان ہو واستا دا بارش دے دے مولا تعالی نے بارش دے دسیا اساں پیرا دیا فکیر دیا بڑے بڑے مولوی دیا دعو تد کر دیا پر جس بی کو سمجھ کہ کوئی نہ اپنی گالوں ختم کر دے آگے آخر ایک عقید کی گل توجہ ہے میری گل سنگ یاد جے کپڑے بدلنے ہوئے نماز نو سونے لگنے جمی سونی لگتی ہے گی نو سونی لگی پر سونا لگ رہا میری گل سمجھ آ رہی نہیں دی بابی او سچا ہے ہے تیرے تیرے تیرے قرآن ہدی قرآن حدیث, پہ پڑھنے قرآن حدیث بابا میری پڑھ گیا ہے توں قرآن حدیث پڑھنا ہے تے سادا بابا میاں بھی پڑھ گیا ہے تُو قرآن حدیث ہے، تے سادا بابا فرید ہے پڑھ گیا ہے پر قرآن حدیث دا، ایک او! تو بیان کرنا ہے ایک او! میرے علی نے بیان کرتا ہے وہ تیرا بیان کردہ مانا تو غلط ہو سکتا ہے قرآن کا سمجھ نہیں آتی راب نے فرمان یہی تو سمجھانا ہے جی تعلیم مجی کچھ بولو ککل بہت باس تر بل مسیح ادھر ویخنا کتا ہے جگ جاند کی جگ جاند کیویں ہے پر اللہ so اچنے او, دوتے او او اپنے آپ اپنے آپ ہاؤس پاکت مسیدے کی لائن ہوا پریت مسیح کی شیر کتوں کا پا کے نہیں اصا جا اپنے مولوی نے شیر آخنے آ جے شیر پادر تریر ہوں ساڈا مولوی پادر تریر ہے میں کہ سونا پھر جڑا اپنے اپ آپ نوس پاک نبی پاک کا کتا آخر نہیں بڈ بھی لو ٹوٹے ٹوٹے بھی کر ہے. نبی دے اصا دے نبی دربار او نبی بارے زبان نہیں کھول اگر کھولے تے گاضی ملک ممتاز حسین وانگو ستا گولیاں گال سمجھو گل سمجھو اللہ فرمان کا کتا کتے دا ذکر قرآن اچھا رب نے دسیا ہے رب نے دسیا کی طا اپنا وے بلی ولی تے ولی رح گیا ولی دربار دے کتیا کا بھی احترام کرایہ جا ہاں جڑے آنکھن محمد یاری جس کا نام ہے کسی چیز کا مالک مختار نہیں ماجد اللہ ساری مخلوق چاہے چھوٹی چاہے وڈی رب دی شان دے اگے تے چمار نال بھی زیادہ ذلیل نے او بڑے ذلیل ہون کے سانو تے قران نے اگے دیتا ہے کہ اوئے انسان تے انسان رہ گئے او جڑا پاکاں دے دربار تے کتا وی بیٹھا ہوے اوندا وی احترام کر چھوڑیا جا جائے دی توفیق تو توفیق نصیب فرمے کا جنہوں نے میری بلایا ہے اے اے اے اے اے اے اے اے نا. میں اجازت نہیں کر سکیا بھی میں کہ اللہ تعالیٰ محنت قبول فرما خطاب میں میں لہذ گل بات ہوگی میرے سب کرنی کنڈو پیچھے کنڈو پیچھے کرنی چاہیے نظرانہ سا پیر باب فرمان ہو سن دیا میری کر مچھنا پیتے کرتے کھلا او, او محبو بے سہانی میری خبر نہ جو چھٹ کر کے سونا پیرا بہو وہاں پتے لگتے ٹرکے سوبت آسو دہ جانے والا